طرف آئے تو آپ کی بہن جو ہیں سیدہ فاطمہ منت آپ کی بہن کا نام ہے سیدا فاطمہ حضرت اب آپ اس مبارک سلسلے کا حل کہا پہلا مسئلہ میرا حل ہو گیا اب دوسرے مسئلے میں میں فکر مند تھا کہ دوسرا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ تیری بیٹی کا شوہر وہ بنے گا جو عثمان سے بہتر ہو مجھے تو اس مان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا کہتے ہیں کہ خطبانی رسول اللہ پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا تو میری بیٹی حضور کی بیوی بن گئی تو حضور کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر بھی رہے گا جو عثمان سے تو ہو تو سیدنا عثمان اس لیے آپ کا لقب ہو گیا ذن بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے سرکار دو عالم نے جب ان میں بھی فوت ہو گئی تضور نے فرمایا کہ بلاہ اگر میری چالیسی لڑکیاں بھی ہوتی نا تو میں ساری عثمان کو دیتا لیکن اب میری لڑکی کوئی نہیں ہے تو زمین جی عثمان بھائی عثمان کی شادی کر دو اب میری بیٹی تو ہے کوئی اگر میری بیٹی ہوتی تو میں پھر بھی عثمان ہوں تو سیدنا عثمان ذن الرحم کو اس لیے رقب ملا ذنح یعنی جس کے گھر میں دو نور نظر ہیں انبیاء کی دو لقتے جگر ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کثیران کثیران کثیر اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان وہ لوگ ہیں سابطین سابطین ابل اسلام جن کو اللہ نے وصاب الاولون تو حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا مقاب میں ہے اور حضرت عثمان اسلام لائے سیدنا صدیق کی دعوت یعنی حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دا دینے والا ابو اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد آپ اسلام لے آئے ابھی ابو صلی اللہ علیہ وسلم دار حرکم میں بھی نہیں گئے تھے اس سے پہلے عثمان اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا ہیں حقام نلاس ان کو جب پتا لگا کہ عثمان مسلمان ہو گئے تو وہ آئے نے کہا کہ اسلام تھا سبا ہوتا اچھا تم نے بھی تین چھوڑ دیا اب دادے کو مسلمان ہو گیا ان کا نام مسلمان ہو گیا فالا دادا تو اس نے رسی کے ساتھ حضرت عثمان کو گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے اسی طرح بندے رہو گے نہ کھانا دوں گا نہ پانی دوں گا اسی طرح مر جاؤ گا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چچا کیوں آزمائش کرتے ہو اللہ کی قسم اگر میری جان بھی نکل جائے وہ تو مجھے قبول ہے لیکن اب میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی تو جب حکم ابن ابنس نے آپ کی سلابت کو دیکھا کہ وہ تو بالکل پختہ ہے پکے ہیں بالکل لچک آدی نہیں تو آخر وہ بھی گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ وہ تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیاری اب سیدنا عثمان غنی علی اللہ تعالیٰ النورین اور سبقت اسلام اور اقتبار اسلام میں آپ کا ثبات اور ہجرت ہجرت ار الحبشہ اور ہجرت المدینہ کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو کثیر یعنی آپ پہ حیا کا بڑا حل سیدش فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں ہزور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہزور بے تک بھی سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور چادر مبارک آپ کی یعنی نسر پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں بے تک یعنی اب دروازے پہ ادھر مانگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون نے کہا یہ جی بکر نے کہا ٹھیک ہے آج آنے دو بکر آ گئے ان نے آگے سلام کیا وہ حضور جیسے بیٹھے تھے اسی طرح لیٹے رہے بے کل سے جیسے لیٹے ہوئے تھے لیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور نے اجازت دی کیوں گھر کتنے ہوتے تھے بی بی ایشو کا گھر کیا خیال ہے آپ کا کمال تھا دس ہاتھ کا ایک حجر تھا اور سات ہاتھ اس کا سامنے سہن تھا اس کے بعد دروازہ تھا اور دروازے پہ لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی چاٹ پڑا ہوا یا اندازہ کریں کہ یہ جو ہے حجرا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اب حضرت مرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضور اسی طرح بے تکلکی سے لیٹے رہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد عثمان کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے چادر بھی ٹھیک فرما اور سیدھے ہو کے بیٹھے پھر اجازت دی عثمان حضرت عثمان آئے بیٹھے رہے باتیں کی چلے گا بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے اتنا اہتمام نہیں کیا ابو بکر کے لیے اہتمام نہیں کیا عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا اور حضرت عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے تو میں رہ نہ سکی اور میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ دخل ابھی بکر ابو بکر آیا تو آپ بیٹھے رہے عمر آیا تو بیٹھے رہے تو آپ نے فرمایا کا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے آسمان میں فرش کے دیا تو میں پھر اس وام سے کیسے حیات کرتا اور وہ اتنا کثیر حیا ہے کہ اگر میں تکلف بے تکلفی بیٹھتا تو بےچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا اٹھ کے چلا جاتا کیونکہ تباہ اللہ تبارک و بتا نے نفیس بنائی ہے حضور کے صحابہ کا تو خیر مقامی بہت بلند ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کی نفاست تباہ کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر مثلاً کسی شاگرد نے مرید نے آپ نے پانی مانگا اور اس نے گلاس کو ایسے پکڑ لیا تو بس حضرت تکلیف کی ہو جائے یا اس نے گلاس ٹیڑھا رکھ دیا سیدھا ہی رکھا تو بس حضرت اسی وقت صدق دل دل دل اللہ کی قدرت ہے اللہ کسی کی, کی تباہ میں لطافت پیدا کرتے ہیں حفاظت پیدا کرتے ہیں تو یہ تو دبائے ہیں جو اللہ نے پیدا کرما ایک دفعہ ان کا ایک بڑا مشہور کتابوں میں تاریخ میں واقع ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی سرخ تھی تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ سحر تھا آپ جاگتے رہے خیریت تو ہے حضرت آپ کی آنکھیں نیند نہیں آئی سرخ ہو رہی ہے فرمایا بھائی کوئی آدمی کا ایک لحاف بنا کے دے گیا تھا ہدیہ ایک لحاف اوڑھنے کے لیے دھادیا دے گیا تھا وہ اللہ کے بندے نے سلائی جو کی وہ ٹیڑی تھی اس کی وجہ سے وہ سر میں درد ہو گیا اور نیند نہیں آئی بھائی سیدھی سلائی کیوں نہیں کیب آئے اللہ تبارک مطالعہ نے جن لوگوں کو یعنی کوئی لفاست لطافت نزا تدیل ہوتی ہے انداز ہوتی حضرت عثمان بھی کتنے کثیرت حیات تھے کہ حضور اٹھ کے بیٹھے السلام علیکم و اللہ ویسو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کی گردان ہم نے کر لی تھی नहीं की गरदान आज बकायदा पढ़ते हैं तर्जमा भी ऋण ना करे वो एक मर्थ वॉइसो है ओके है वॉइस फ्लो है एक मत اب دیکھیے آ رہے میرے پاس تو ٹھیک ہے چلیں میں اس کو مائک کی چینج کرتا ہوں اب دیکھیے اب تمہیں ہم لو ہو گئی ہوگئی دیکھیے جی وائس دیکھئے وائش اوکے وائش اوکے وائش اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کی گردان کا قاعدہ دیکھیے نہیں کیسے بنتا کیسے کہتے قاعدہ مزار مثبت کے شروع میں لاہے نہیں لگا دو مضارِ مثبت کیا تھا یہ فلو تھا یہ فلو یا فلانے یا فلونا تفل فلانا مثبت کے شروع میں لائے نہیں لگا دو اور جن سیگوں میں پیش ہے ان کو جزم دے دو پانچ سگے ہوتے تھے جن میں کیا ہوتا تھا پیش آتا تھا ان پانچ سیکھوں کو کیا کر دیتے ہیں جزم دے دینا ہے جیسے یف فالو تف فالو تف فالو اف فلو نف یہ پانچ سیگے ہوتے تھے ان سب کو جزم دے دینا اور شروع میں لائے نہیں لگا دینا ہے لائے نہیں شروع میں لگا دینا اور آخر میں جزم دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اچھا جی اور اگر حرف علت نہ ہو حرف علت نہ ہو تب عمر میں بھی یہ کام کیا تھا حرف علت نہیں تھی تو ہم نے اس کو ساکن کیا تھا اگر حرف علت تھا ہم نے کہا تھا کہ حرف علت کو گرا دیتے تھے تو دیکھیں کہتے ہیں لا تذرب لا تسمع لاتن سر لا تذرب لا تسما لاتن سر اور اگر حرف علت ہو تو گرا دو اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو جیسے دیکھیں دا يدعو تھا ید واؤ تھا آخر میں عرف علت تھی تو جب لاے لائے نہیں شروع میں لگائیں گے تو وہ واؤ گر جائے گی تو کیا ہو جائے گا لا تدعو دیکھیں واؤ غائب ہوگی عین, عین رہ گیا لا تدعو اچھا اصل میں رما یر می تھا یر می یا تھی آخر میں لا شروع میں لگایا لائے نہیں لگایا تو یا گر گئی تو کیا بن گیا لا تر می تخشا تھا تخشا یعنی الف مقصورہ تھا الف مقصورہ آخر کے اندر تخشا جو تو کیا ہوا الفا آ گیا آخر میں لا لگا تو لا تخشا ہو گیا اور سات جگہوں سے نون رابی گرا دو سات جگہوں سے نون رابی کو گرا دو اور نون جمع مونس کو رہنے دو نون جمع کو رہنے دو یہ بالکل وہی کام ہوا جیسے ہم نے لم لگایا تھا نا لم لم جب ہم نے لگایا تھا تو ہم نے یہی کام کیے تھے لم یا فل لم یا فلا لم یا فلو لم فل لمتا فلاں لمتا فل لمتا فلاں لمتا لم افل لم اور یہی گردان آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں لا فل لایا فلا فلا فلاتا فلنا وہ بھی ویسے ہی چل رہی ہے بالکل نون شکیلا و خفیفہ جس طرح مظاہرے میں آتا ہے نہیں میں بھی لایا جاتا ہے لیکن امر طرح لام تاکیر یہاں بھی نہیں آتا لام تاقیر نہیں آتا اس پر ٹھیک ہے نا لام تاقید یہاں پر بھی نہیں آتا اب نظم کر کے ساکن تو مزارے کو اخی ابتدا میں دے لگا لائے نہیں حرف علت گر ہو آخر میں آیا حرف علت گر ہو آخر میں ایام باقی رکھ ہرگز نہ مختصر نا جیسے کہ وہاں پہ گے ایسا ہی کام کریں گے دیکھیں جی لا لا سے پوری گردان کرو لا یعنی گردان کرتے چلیے جی دیکھیے اب آ جی لا یعنی میں غائب اور متکل اکٹھی کروں گا تو کیا ہوگا لا ینب لا یو لا تج تنب لا تج تن با لا لا, لا. لا, اجتنب لا نجتنب ٹھیک ہے میں نے لاد رو جو میں نے آٹھ اور چھ کے کردان موکی ہوئی اس طرح جی اسی کی اگر شکیلا بنانی ہے تو کیسے بنے گی لا یج تنی بننا لا یعنی بان لاستانی بننا لا تج تانی بننا لا تج تنی بان لاج تان لاج بننا لا بننا خفیفا لا ایستا نہیں بن لا ای بنلا نہیں بن لا ایستا نہیں بن لا نہ بالا نہ بولا تجتا نبلا تجتا نہ بالا یوزتا نبنا لا اجتا لا مجھول سکیلا لا یوجتا بننا لا یوتنا لا تجتا نہ بننا لا تجتا بان لا یوزتا نب لا اجتنا لا نجتا خفیفا لایوشتانا بن لاشتانا بن لاتوشتانا بن لاج تانا بند لانوشتانا لا ٹھیک ہے <تصفيق> یہ اس طریقے سے گردان ہو جائے گی آگے کیسے ہوگی ٹھیک ہے آگے گردان کیسے کی جائے گی لا گردان دیکھیں لا لا لا لا لا لا اس کا لا رایت لا لایت اس کا سکیلا لایت رکن لایت رکان لایت رکنان لا لول کیسے آئے گا لا یوترکنا لا رکھ لکھ پتیلا اور حاض گردانے بھی آپ کرنا چاہیں گے تو حاضری گردانے بھی کریں ساری لا تج تنب آئے گا تلی ولی جو لاتا ساری گردانسی کرتے ہیں جی حاضر کی بھی سکیلا بھی اس ری لاتو ترک اللہ معروف آئے گی لاتا وہ جو مجھول جو ہے اس کا مجھول لا ترک اور لا یمنا لا يمنا. لا یمنا او لا تمنا تمنا لا یمنا لا پھر سکیلا اور خفیفہ اور مجھول لا یمنا اور حاضر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بس آج اتنا ہی آپ ذمہ ذمے جو گھر کا کام ایک تو یہ گردانے سنانی ہے گردانے سنانی ہے نمبر دو فکرات زیل کا ترجمہ اردو میں کرو یہ آپ سب کو آتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ تمنا کا معنی بھی آپ کو آتا ہے یت رکنا کا معنی بھی آتا ہے یعنی باغ کا معنی بھی آتا ہے تمنائی کا معنی بھی آتا ہے تت رکنا لا لکنان لمنا سارے یہ معنی آتے ہیں اس کے آپ نے کرنے میں کل آپ سے پوچھنے اور زیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو ترجمہ کرو یہ بھی تو ایک عورت ہرگز نہ روک تو روکنا کیا ہوتا ہے منا یم نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے منا وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں چھوڑے تارا کا منا ٹھیک ہے میں ہرگز پرہیز نہ کروں پرہیز کرنا ٹھیک ہے نا یہ اجتنابہ سے اجتنابہ اک تنو سے پرہیز کرنا جو ہے کچھ بنائیں گے آپ تم لوگ ہرگز نہ روکو منع یم نہ سے ہوگا دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں کتاب یک تب اسے کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنے کل میں نے آپ سے پوچھنے ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے مجھ کو صحیح طریقے سے کریں تاکہ یہ ساتھ ساتھ بھی ہوتا جائے گا پیچھے کورس ہمارا نہیں رہا بہت کم رہ گیا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کر لیں گے تو اگلا جو کورس ہے وہ آسان ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سے اچھا جی پھر ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر السلام علیکم مائک فری